الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر روزے جمعہ دروش شریف پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفات کروں گا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم بیٹے بیٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے نادین پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی منیوں سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے جس کا نام ہے مدنی منو کے سوالات اور امیر اڑ سنت کے جوابات اس سلسلے میں ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مدنی گلدستے بھی لے کر آتے ہیں اور مدنی گل لے کر آتے ہیں ہمارے رکن شورا بھائی. علیکم ورحمت السلام علیکم <تصفح> و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں ماشاء اللہ آج کیا کیا مدنی گلدستے آپ دکھا رہے ہیں سب سے پہلے تو آہ... کچھ پیسے دہرائی بھی ہو جائے اور آہ... اس سے پہلے کہ آج کے موضوع کو بیان کیا جائے ہم پہلے کچھ یہ بیان کریں حضرت آل رحمتہ اللہ تعالی علی نے بچوں کے مدری منوں مدنی منیوں کے تعلق سے کچھ حقوق بیان کے والدین کو اب ان میں کئی حقوق ایسے ہیں جس کا سیکھنے سکھانے سے ان کے علم حاصل کرنے کے حوالے سے ان کا تعلق ہے ٹھیک ہے اس میں اعلیت رحمت اللہ ہی تعالی نے یہ کچھ یوں مزہ نہیں پھول دیے زبان کھلتے ہی اللہ اللہ پھر پورا کرمہ کھانے پینے کے آداب ہنسنے بولنے کے آداب اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے آداب حیا کا درس بزرگوں کا ادب ماں باپ کا ادب قرآن مجید پڑھنے کی اہمیت اسی طرح آکش <سل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اہل بیت اتھار اور صحابہ کرم علی مردوان یعنی فیضان صحابہ اہل بیت سے دونوں سے ہمارے مدر مننے بھی اور مدر منیا بھی مالا مال ہونی چاہیے تو اس طرح جب ان کی یہ <اللہ> تربیت ہوتی ہوتی ہے اب یہ عمر آپ سمجھیں کہ اس طرف آ رہی ہے کہ اب یہ بڑی عمر کی طرف جانے والے ہیں گئے نہیں ہیں تو اب ان کو کچھ چیزیں سکھانی ہوں گی جس کا حضرت نے لکھا کہ علمی دین خصوصاً وضو غسل نماز روزہ وغیرہ کے مسائل پڑھائے ٹھیک ہے ہم نے شروع کے بھی تو مدنی پھول تھے ان کو بھی کچھ بیان کیا اپنے پچھلے سسٹروں میں اور ان مسائل کے تعلق سے بھی بیان ہوا عملی طریقے بھی مدنی منہوں نے دیکھے ہوں گے اب ایک چیز ہے دیکھیے ایک ہوتے ہیں اچھے اخلاق ایک ہوتے ہیں برے اخلاق ہم جو گڈ مینرز ہیں اچھے اخلاق ہے وہ کیا دیکھیں گے بہت اچھے کپڑے ہونے چاہیں گے جناب بڑے اچھے انداز سے ایک بچہ آئے دوسروں کو سرف کر رہا ہو چیزیں دے رہا ہو فلا چیز ہو گیٹ اپ اچھا ہونا چاہیے سٹائل بات کا اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے بعض چیزیں اس میں اچھے آداب ہی سے ہیں مگر بعض آداب ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے یعنی آؤٹ لوکنگ چیزیں جو باہر سے نظر آ رہی ہیں کپڑے باہر سے نظر آ رہے ہیں سر بال سے نظر آ رہا ہے امامہ باہر سے نظر آ رہا ہے تو یہ باہر سے آنے والی چیزوں سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ان اچھے اخلاق کا تعلق ہوتا ہے دل سے ٹھیک اسی طرح بعض بورے اخلاق ہے مثلاً کسی نے گالیاں دیں مارا پیٹا چیخا مدی بھی کہتے ہیں کہ یہ مدی اچھا نہیں ہے آ, گھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مدی اچھا نہیں ہے تو یہ چیز بھی یقیناً ایک برے اخلاق ہے لیکن برے اخلاق میں سے ایک برے اخلاق وہ ہوتے ہیں جس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے اب میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں بھی بیان کروں اچھے اخلاق سے مراد یہ شکر صبر کرنا سار کرنا یہ کیا چیزیں اس کی تفصیلیں بعد میں آئیں گی اور مدیم منو کو کچھ نہ کچھ پتا شکر کا تو ایک تعداد مدیم منو کو پتا ہی ہوگا یہ ایک اچھا اخلاق ہے بھائی شکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے مدیم منو سے آپ پوچھے کیا جواب دیں گے کرنا چاہیے یہ اچھے اخلاق ہے شکر مطلب پہلا جاتا ہے شکر چادر کی طرح اڑا جاتا ہے نہیں شکر کا تعلق دل سے ہے ٹھیک اسی طرح برے اخلاق مثلاً حسط کرنا مطلب آپ کی سکمت تکبر کرنا سامنے والے کو گھٹیا جاننا یہ ساری چیزیں جو گٹیا جانے گا اس کے کپڑوں کا کوئی رنگ چینج نہیں ہو جائے گا وہی کپڑے کا رنگ ہوگا جو اس سے پہنا ہوا ہوگا تو اس چیز کا تعلق بھی دل سے ہے دل کی بعض باتوں کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے بعض چیزیں دل کے اچھے اخلاق حاصل کرنے ہوتے ہیں بعض دل کے برے اخلاق سے بچنا ضروری ہوتا ہے یا میں ایک مدنی پھول اور دوں گا یہ جو مدنی منع مدنی مننے کے بارے دن بھی آ جائے ہم سب بھی آ جائیں دیکھیں ہم نے عقائد کے بارے میں کچھ مدنی پولیس سلسلے میں بیان کیے تو عقائد مدنی مننوں کو بھی سکھانے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد جیسے ہی بڑے ہو جائیں گے تو یہ عقائد ضروری عقائد کا سیکھنا فرض हुँ. ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ مسائل مدنی منوں کو بھی سکھانے ضروری مسائل ضرورت کے مسئلے مین ضرورت کے مسئلے کا مطلب آپ کو تجارت کرنی ہے ٹریڈ کرنی ہے خرید و فروخت کرنی ہے تو اس کے مسائل بھی آپ کو آنے چاہیے تو وہ چیزیں چھوٹوں کو تو سکھانی ہے اور جیسے ہی بڑے ہوئے یہ سیکھنا فرض ہو جائیں گے اچھا پھر ایک چیز اور ہے یعنی ایک طرف عقائد آئے ایک طرف مسائل آئے مسائل ضرورت کے مسائل مسائل ہے حلال و آرام بھائی یہ ناخن ہے کب تک کاٹنے نہیں کاٹے تو گناہ گار ہوگا یہ سارے مسائل یہ ساری چیزیں بھی آنی ضروری ہیں اور بچوں کو بھی سکھانی چاہیے اور جیسے بڑے ہو تو اب یہ سیکھنا بالکل لازم ہے یہ है. سارے کام کا آج توڑ کے اب یہ کام کرے کہ یہ हुँ. اب اس پر لازم ہے اچھا اب کسی طرح بعض بات یعنی دل کی اور بعض دل کی اچھائیاں جن کو بڑی مشکل سا ایک ورڈ ہے بڑا مشکل سا ایک ہے موہلکات اور ایک ہے منجات اب یہ آپ یوں سمجھے آپ کا کیا نام ہے بھائی یہ آپ کے شہر کا کیا نام ہے ہمارے شہر کا نام کراچی ہے تلا شہر کا کیا نام ہے ہمارے شہر کو مدنی مول میں کہیں گے باب مدینہ یہ شہر کا کیا نام ہے اس کا نام لاہور ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں مرکز الاولیا اس شہر کا کیا نام ہے اس کا نام ملتان ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں مدینہت الولیا اب یہ ملتان ایک ہی جگہ کا نام ہے مدینہت الولیا ہم اور بھی شہروں کو مدینت اللیہ کہتے ہیں احمد احمدآباد یہ بھی مدینہ تو لولیا ہے پاکستان میں جو ہے جی جی یہ عام طور پر نارملی ان شہروں کو بول رہے ہیں تو اب اس کے ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ بعض چیزوں کے مشکل نام ہوتے وہ انہی کے نام ہیں ان کی پہچان ہے یہ مشکل چیز ہے ہم نے بہت آسان کر کر ممی منوں کو بتا دی اچھے اخلاق برے اخلاق تو یہ چیزیں ہیں تو بعض اچھے اخلاق کی معلومات ہونا یہ ضروری ہے فرض ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ مثلا شکر کی معلومات بھی ہو اور میں شکر گزار کیسے ہوں سبحان اللہ میں صبر کی معلومات بھی ہو اور میں صبر والا صابر کیسے بنوں تو یہ معلومات ہونا ضروری ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بعض مدنی مننے ہوتے ہیں نام کے کام کے نہیں تو ان کی ایج وائز بڑے ہو جاتے ہیں وہ تو وہ ہوتے مدنی من نہیں ہیں لیکن ایج وائز بڑے ہو گئے تو اب ان کو سیکھنا جی یہ سیکھنا لازم ہو گیا دیکھنے میں بھی مدنی منع ہوتے ہوتے بھی مدنی من نہیں ہیں لیکن ان کی ایج وائز وہ بڑے ہو چکے ہوتے ہیں تو اب یہ ساری چیزیں سیکھنا والدین کے لیے بھی لازم ہے اور اولاد کو اس کو سکھانا بھی ہے مدی منہ نے سیکھنا بھی ہے اور مدنی نے جیسے ہی بڑے ہو گئے یعنی آپ سمجھے کہ چودہ سال سات ماہ تقریباً جو ہمارے ہاں عام طور پہ شمسی ہمارے ہاں عام طور پہ جنوری فروری کی جو ڈیٹس ہوتی ہے وہ معلوم ہوتی ہے اس کے مطابق اتنی ایج آ گئی تو نارملی یہ بڑے ہو جاتے ہیں تقریباً اس ایج کے اندر تو اب یہ ایج جو آتی ہے اس ایج کے بعد تو اب ان کی ذمہ داری بھی ہے یعنی پہلے تک تو والدین کو ایک کام کرنا ہی تھا اس ایج میں آگے اس سے پہلے بھی بڑے ہو سکتے ہیں بارہ سال کے بعد مدنی منع بڑے ہو سکتے ہیں اور اسی طرح مدنی منیا نو سال کے بعد بڑی ہو جاتی ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ صورتیں بنتی ہیں اگر ان کو نہیں سکھایا گیا تو اب ان کی ذمہ داری بھی بنائی میں آپ کی باتوں سے سمجھ پا رہا ہوں جو ہمارے مدنی منہ اور مدنی منیا ہے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے مدنی منع ہیں یا مدنی منیا عمر کا لحاظ نہ رکھیں ابھی سے ان کی تربیت ہو جائے جو جو جو جو جو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جھوٹ غیبت ٹھیک ہے یہ چیزیں کیا حسد کسے کہتے ہیں حسد کا نام تو سنا ہے لیکن حسد کہتے کسے اب چھوٹا سا مدنی منا اس کو یہ ساری باتیں معلوم ہو تو بڑا جیسی بڑا ہوگا بڑے میں اس کا شمار ہو جائے گا تو تمام باتوں پہ اس کو عبور حاصل ہوگا کہ جی ہاں یہ بات اس کو کہتے ہیں یہ چیز یہ ہوتی ہے یہ چیز یہ ہوتی ہے ایک چھوٹا سا مدنی منا اور معلومات اس کو بہت زیادہ ہو تو کیا بات ہے ایسے مدنی منع کی جیسے حفظ قرآن مکمل کر لیتے ہیں بعض مدنی منع یہ قرآن پاک ٹھیک ہے قرآن پاک کا یہ ایک اعزاز ہے کہ چھوٹا سا مدنی منا دس سال کا آٹھ سال کا سات سال کا چھ سال کا جو قرآن مکمل کر لیتا ہے جواب آج کے دور میں سوال کا جی, جی بتائیے حضرت نے پہلا فتوا کب دیا تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے پہلا فتوا تیرہ سال دس ماہ چار دن کی عمر میں عطا فرمایا تھا. جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ چلے سوال یہ بتائیے اعلیٰ حضرت نے ناظرہ قرآن پاک کتنی عمر میں ختم کیا اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ نے ناظرہ قرآن پاک چار سال کی عمر میں ختم فرما سبحان لیا اللہ یہ دیکھیں بھائی مجنو منو ہمارا طے نہیں تھا یہ نہیں تھا میں سوال کر رہا ہوں اور یہ تے نہیں ہے دیکھو آگے میں نے دو سوال اور کرنے ایک سوال میں پھنس جائیں گے باپو دیکھنا یہ بھی ہے مجھے لگ رہا ہے دیکھیں اچھا جی اچھا یہ بتائیے اعلیٰ حضرت نے پہلا بیان کس عمر میں کیا اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ نے پہلا بیان چھ سال کی عمر میں فرمایا اب آخری سوال بڑا سب یہ بتائیں یہ ہے یہ بتائیے اعلی حضرت نے پہلی کتاب پر ہاشیہ کس سال میں لکھا جی آپ نے صحیح فرمایا تھا نا پزیا آپ نے صحیح فرمایا تھا اعلی حضرت نے عربی زبان کے اندر عربی گرامر کی کتاب پر ہاشیہ آٹھ سال کی عمر میں لکھا تھا سبحان اللہ, اللہ یہ یعنی دیکھے یہ بھی ایک بچپن تھا اس بچپن میں اعلیٰ حضرت نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی گھرانے میں اپنے دادا جان سے اپنے گھر میں یہ ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی آپ نے پڑھا بھی لیکن یہ ابتدائی تعلیم کا ایک دور آپ کا گھر میں بھی گزرا اچھا یہ بھی تھا نا کہ وہ ایک کچھ صاحب آئے تھے آلہ حضرت اللہ تعالیٰ کے دادا تھے یا والی صاحب فتوا چاہیے تو آپ نے کہا اندر جائیں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ان سے فتوا لے تو وہ اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں بولتے ہیں کوئی مفتی صاحب نے سر نہیں آ رہے تو باہر آتے ہیں تو بلتا ہوں, اندر تو مفتی صاحب موجود ہی نہیں ہے آپ کہتے مفتی صاحب ہوں گے ان سے فتوا لینا ہے بولے آپ نے کیا دیکھا بولا آپ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے بولا وہی تو مفتی صاحب ہے سوحان, کیا بات, بات؟ ہیں؟ تو اب یہ بات مدنی منو <coughs> کے بھی ذہن میں ہو میں یہاں ایک مثال دوں گا مدرسۃ المدینہ کے مدنی مننوں کو ہمارے ایک مفتی قاسم صاحب نہیں ہے جی یہ بھی پہلے مدرسۃ المدین کے مدنی منہ تھے سبحان اللہ سبحان اللہ تو مدرسۃ المدینا سے تو آج کا جو حافظ مدنی منا کل کو کیا بنے گا یہ نہیں پتا تو آج سے مدنی منع کی بات یاد آ گئی ایک چھوٹا سا مدنی منا تھا وہ رکشے میں جا رہا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ تو بھائی محمد شریف وغیرہ سے آیا چھوٹا سا سات سال اس کی عمر ہوگی تقریبا تو رکشا والے نے جب دیکھا اس قسم کی بات چیت اس نے اس کا یہ مدنی ہولیا دیکھا تو اس نے آپ کو دوسرا کلمہ آتا ہے یعنی کہ یہ بات ہے کہ آپ نے یہ اتنا کچھ سجا لیا ہے ماما شریف وائٹ سوٹ تو اس نے کہا انکل میں آپ کو دوسرا کلمہ بھی سناؤں گا نماز اناجہ کی دعا بھی سناؤں گا کیا بات ہے تو یہ ہمارے جو چھوٹے لا چھوٹے لا. مدنی منع ہیں نا تو الحمد للہ یہ زبر جس طرح مدری مذاکرے میں گزشتہ دنوں ایک مدنی مذاکرہ ہوا اب ایک مدنی منا تھا امیر السنت سے سوالات کیے سوالت کے جوابات ہوئے آپ کی بات تو بڑی دلچسپ ہوگی لیکن ان کو ایسی دلچسپی کیسے نظر آئے گی ان کو دکھا دیتے کہ اس مدنی منہ نے کیا کس طرح جواب دیے تھے اور کیا موقع تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کمپیوٹر مدنی منا واہ بھائی واہ چلو مدنی کمپیوٹر قرآن پاک میں کتنی آیتے ہیں چھ ہزار چھ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں 114 چودہ قرآن پاک میں کتنے عروف ہیں تین ہی لاکھ قرآن پاک میں نقطۂ کتنے ہیں لاکھ پانچ قرآن کریم میں نماز کا حکم کتنے مقامات پر آیا ہے 700 سے زائد مقامات پر قرآن پاک کے مشہور ترجمے کا نام بتائیے الز المان قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور سب سے چھوٹی سورت کیا نام بتا دیجئے سب سے بڑی سورت, سورت بکرا اور سب سے چھوٹی سورت سورح اور قرآن کریم میں لفظ قرآن کتنی بار آیا ستر بار قرآن کریم بار میں لفظ قرآن ستر بار آیا ہے ماشاءاللہ اچھا قرآن کریم میں رکو کتنے جانتے آپ پانچ سو چالیس ماشاء اللہ قرآن کریم میں قرآن کریم کی ایسی صورت کا نام بتائیے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آتا ہے قرآن کریم کی کونسی صورت بسم اللہ الرحمان الرحیم سے شروع نہیں کی جاتی سورہ توبہ جب وہ تلاوت کرتے کرتے سورہ توبہ آ جائے تو اب بسم اللہ نہیں پڑی جاتی اور اگر تلاوت شروع ہی کرتے ہیں تو اب بسم اللہ پڑھیں گے اب بھی پڑھیں گے بسم اللہ بھی پڑھیں گے یہ اس کا مسئلہ پورا قرآن کریم میں کتنی سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں سب قرآنِ کریم میں نبی علیہ السلاۃ وسلام کو کتنی مرتبہ نبیوں کا گیا 11 مرتبہ سبحان اللہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر کون سے نبی کا ہوا ہے حضرت علیہ السلام ماشاء اللہ قرآن کریم میں لفظ محمد کتنی بار آیا ہے؟ چار سبحان اللہ پرانے کریم میں سجدے کتنی کتنے ہیں چودہ پہلا سجدہ سورہ ایر دوسرا سجدہ سورہ سوریہ تیسرا سجدہ سوریہ نہ پانچواں سجدہ سورہ مریم چھٹا سجدہ سورہ حج ساتواں سجدہ سورہ فرقان آٹھواں سجدہ سورہ نمل نواں سجدہ سورج سجدہ دسواں سجدہ سورج سیارہواں سجدہ سورہ سجدہ بارہواں سجدہ سورہ کمر تیرواں سجدہ سورج کا چودہ سجدہ سوریہ الک اور بھی پوچھو چلو بتا دو قرآن کریم میں کون سا کلیما سب سے زیادہ ہے لفظ اللہ تو کتنی بار آیا دو ہزار چھ سو ستانوے اور خوران آنے کریم میں جن جن انبیاء کرام عر مسلام کے نام آئے ہیں ان میں سے بارہ نام بتا دیجیے حضرت عادم علیہ السلام حضرت ادریش علیہ السلام حضرت موسٰ علیہ السلام حضرت یازاد اسماعیل علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت صلی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ ایک رہی جارş, ایک رہی ہے ہے ایک حضرت شیشا علیہ السلام بادشاہ ماشاءاللہ. قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں قرآن قریب میں منزلیں کتنی ہیں سات ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو مدی نے بھیجنا ہونا کسی کو باپ بیٹوں کو بھیج دو یار ان دونوں باپ بیٹوں کو اگر کوئی ناظر مدری چینل کے ناظرین حاجی بنا دیں گے تو میرے دل کی دعائیں نکلیں گی نہیں ماشاء دیکھو اس مدنی منڈے کو قرآن کریم سے کتنی محبت ہے اتنا یاد تو بڑے سے بڑے کو بھی نہیں ہو سکتا عام طور پر جو یہ مدنی منڈا وقت اتنا یاد کر لیا اس نے اللہ نے اس کو ذہن دیا یہ مدنی کمپیوٹر ہے میرا اس کو حاج ہی مدنی کمپیوٹر بنا دیا جائے موجود آپ تو حقوق بھی جائیں گے کیا نہیں آتے ہیں یہ بھی بچپن سے دیوان ہے ماشاءاللہ مرحبا آپ کو مبارک ہو ماشاء بابا آپ کی خواہش پر ایک پیغام آ گیا الحمد ان دونوں خواہش پہ بھیج دو چاہو تو اس کی امی کو بھیج دو کوئی حاجیہ نہیں بن جائے نہیں اس قرآن سے محبت ہے اس بچے کو دیکھو کیسا ماشاءاللہ یہ ہمارے حاجی یوسف مدنی ہے مدنی ہے مدنی چینل میں مفتی شاہ محبت محبت الحمد للہ بخاری, نام بخاری جی میں تدریس تیسری بھی نیت آئی الحمد للہ جلدی جلدی آج کو بنا دوا آپ کے ویسے ہی بہت سارے احسانات ہیں جن کا یقیناً جو ہے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کا احسان اور آپ کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں یہ ذہن ملا ہے کہ بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی چاہیے تو الحمدللہ للہ ابتداء دارالمدینہ سے ہی اس نے ٹھیک ٹھاک تربیت بھی حاصل کی اور وہی سے اس کا باقاعدہ شوق اور رجحان اس طرف تھا آپ سے جو ہے وہ نگاہ کرم کی التجا ہے اور عالم دین اللہ تعالیٰ علیم بنا دے مسلم اسلام اور مبلغ دعوت اسلامی بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں ایسا دعوت اسلامی کا کام کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے ما بارک اللہ اللہ نظر مفتی اسلام بناتے اللہ تعالیٰ, صل اللہ تعالی تو مدنی منو اور مدنی منی آپ نے ملاحظہ فرمایا اور جو والی سرپس دیکھ رہے ہیں جنہوں نے یہ مدنی گلدستہ شاید پہلی مرتبہ دیکھا وہ تو حیرت میں پڑ گئے ہوں گے ارے اتنا سا چھوٹا سا مدنی منا اور ایسے سے جوابت دے رہا ہے تو آپ کا مدنی منا بھی اس طرح کا بن سکتا ہے کہ وہ بھی آپ ایک پوئم یاد کروا دیتے ہیں دیگر چیزیں یاد کروا دیتے ہیں اب یہ گھر کی تربیت کا گھر کے ماحول کا تو ایک اثر پڑتا ہے نا اگر آپ کے گھر میں ایسا ماحول ہو کہ قرآن کی باتیں ہوں حدیثوں کی باتیں ہوں مدنی چینل کی باتیں ہوں تو اس کو یہ یاد ہو جائے گی تو یہ جو مدنی منع ہیں یا مدنی منیا چھوٹی یہ خالی تختی کی مانندیں اس کے اوپر اب آپ چاہے کچھ بھی لکھ دیں کوئی کرکٹروں کے نام لکھ رہا ہے کوئی فلموں کے نام لکھ رہا ہے کوئی رہا ہے یہ چیزیں نہ لکھیں اس کو اچھی اچھی باتیں یہ کہ وہ اچھا دیکھے گا تو وہ دل میں اترے گا اچھا سنے گا تو وہ دل میں اترے گا زبان سے پھر اچھا ہی نکلے گا نا یہاں آنکھ سے اچھا گیا دل میں اترا کان سے اچھا گیا, گیا دل میں اترا اب نکلنے کی بات ہے جو دل میں ہے تو انشاءاللہ زبان سے بھی اچھا نکلے گا تو اپنے مدنی منوں کو اپنی مدنی منوں کو اچھی جگہ لے کر جائیے اور مدنی چینل ہی دکھائیے اس کے علاوہ کوئی دوسرے چینل نے دکھائیے کٹون وغیرہ دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں ڈرامے دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں تو مدنی چینل پر بھی مدنی کے سلسلہ آتے ہیں اور سلسلے وغیرہ کا بھی ایک سلسلہ چل پڑا ہے تو یہ مدنی کو دکھائیے نا غلام رسول بھائی فیضان بھائی تو یہ آپ کے گھر میں کوئی غلام رسول بنا ہوگا کوئی فیضان بھائی بنا ہوگا تو آپ دکھائیں تو وہ چیزیں دور کیجیے اپنے بچوں سے موبائل میں بھی نہ رکھیں رکھیں گے تو یہ چلے گا ضرور جیب میں پیسے ہیں تو خرچ تو ضرور ہوں گے تو جب آپ اپنے موبائل میں گانے رکھیں گے فلمیں رکھیں گے ڈرامے رکھیں گے اور آپ چاہیں کہ بچہ نہ دیکھے تو ایسا نہیں ہو سکتا آپ رکھے ہی نہیں تو کوئی دیکھے گا نہیں موبائل ہوگا نہیں تو فون کیسے آئے گا تو موبائل ہے تو فون بھی ضرور آئے گا تو اپنے مدنی منو کو ان چیزوں سے آپ نے بچانا ہے تو امیر سنت کے مدنی گلدستے رکھیں جو اینیمیٹریٹ ہمارے مدنی گلدستے ہیں ان کو رکھیں اور مدنی مذاکرے میں شرکت کیجیے اپنے مدنی منوں کے ساتھ اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے جی ماد بھائی آج آپ کیا مدنی منو کے لیے پیارے پیارے مدنی گلدسے لے کر آئے تو آلہ رحمۃ اللہ, اللہ علی نے جس طرح بیان کیا کچھ ہم نے شروع میں بیان کر دیا مزید فرماتے ہیں تھوڑے مشکل الفاظ ہیں کوئی توجو کے ساتھ ڈرے نہیں گھبرائے بغیر ہم تھوڑا اس طرح آسان کریں گے آپ باپو ساتھ ہے ہمارے یہاں اچھا کر دیں گے وہ آسان کر دیں گے اعلی جرماتے توکل قناعت زوہد اخلاص توازو امانت صدق عدل حیات سلامت سدور و لسان وغیرہ خوبیوں کے فضائل مینس اچھے اخلاق ٹھیک ہے یہ کیا اخلاق ہے کیا چیزیں اس کی تفصیل بعد میں آئے گی ان کے فضائل آگے فرماتے ہیں پڑھائے اسی طرح فرمارے حرص و تما حب دنیا حب جا ریا عجب تکبر خیانت کے ظلم فوحش غیبت حسد کینا وغیرہ برائیوں کے رضائل پڑھائے تو <متصفح> اب یہ آپ سمجھیں ہاں یہ مشکل ہے یہ مشکل ہے برے اخلاق جو ہے یہ کام نہیں کرنا او ہو بڑا نقصان ہے ارے یہ کام ارے واہ واہ واہ یہ تو کرنا ہی ہے تو اس ترکیب سے مطلب تربیت کرنی ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ ودنی کو اس طرح لے کر چلیں گے تھوڑا سا ڈرائیں گے تھوڑا سا سمجھائیں گے اور پھر آپ ہمیں سنبھالیں گے تو پہلی چیز جو ہے اس میں ہم یوں چلیں گے ایک اچھا اخلاق اور ایک برا اخلاق اس طرح لے کر چلیں گے تو پہلی چیز ہے توکل جو اعلی حضرت نے بیان کی توکل کے معنی کیا ہیں مینز کیا ہے اسباب سامان وغیرہ کو سب کچھ نہ سمجھے اور ان پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اسی پر بھروسہ کرے جو ان اسباب کا پیدا کرنے والا دب ہے یعنی سبحان اسباب ہے سامان ہے اس پہ بھروسہ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا سبحان اللہ سبحان اس کی مثال بھی سمجھے کھیت لگانے بیج ڈالنے فصل پر پانی ڈالنے پر خوش نہیں ہو زمین بڑی اچھی ہے جناب اس کو ہم نے کھود دیا ہے اور ہم نے اسے بیج بھی ڈال دیے ہیں پانی بھی سراپ کر دیا اب یہ فصل اگی کہ اگی کیوں آپ نے سارا کام جو چیز ریزلٹ کے لیے جو فصل آنے کے لیے جو ریزلٹ دینے والی چیزیں تھی وہ ساری پوری کر دی ٹھیک ہے تو اب یہ ساری پوری <coughs> نہ کرے بلکہ اب یہ سمجھے یہ ذہن بنائے کہ مجھے کامیاب اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے سبحان اللہ اسباب تو ہو گئے سب کچھ ہو گئے میں نے بڑا اچھا پیپر یاد کر لیا جناب میں تو بس پہلی پوزیشن میں آؤں گا سارے اسباب آپ نے پورے کر دیے مگر کامیابی دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے اس پر بھروسہ کریں اسباب پر بھروسہ نہیں کریں گے اسباب کریں گے ہم لیکن بھروسہ نہیں کریں گے ہم گاڑی لاک کریں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے گاڑی چوری نہیں ہو سکتی ہو جاتی ہے کہ ہم اسباب پورے کریں گے بھروسہ اللہ پر کریں گے جیسے آپ جیسے کہ گاڑی ہے سائیکل ہے مدنی منوں کی اب کوئی مدنی منا دوسرے مدنی منہ سے کہتا ہے یار اللہ حفاظت کرنے والا ہے تو اب وہ کیا گاڑی پہ لوگ نہیں ہے یہ بھی بھروسہ بھی اسباب بھی پورے کرے گا وہ اور بھروسہ بھی کرے گا اسلام نے دونوں کی تعلیمات کی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ تعالی پر ایسا توکل یعنی بھروسہ کرو جیسا کہ اس کا حق ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کرو تو تمہیں اس طرح رزق ملے گا جیسے ایک پرندے کو رزق ملتا ہے صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس سبحان اللہ،, سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیسا اور اس کا نتیجہ یعنی ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں دیکھے بھائی پرندہ ہے اس کے پاس نہ اوزار ہے نہ ٹول ہے نہ مزدوری کرتا ہے نہ اس کے پاس کرنسی کے نوٹ ہے کہ دی وہ دی خریدتا ہو وہ کرنسی کے نوٹ کے بغیر خرید لیتا ہے خالی پیٹ اترتا اٹھتا ہے نہ مزدوری کی نہ کہیں اجارہ ہے نہ کہیں ملازم ہے نہ کوئی دکان ہے نہ کوئی مکان ہے اٹھتا ہے اور آتا ہے تو پیڑ بھرا ہوا ہوتا ہے اس کا کیا بات ہے کیا بات ہے پیارے مدانی منو ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے ہمیں اپنے کاموں کی کامیابی کے لیے اسی سے دعا کرنی چاہیے اور اسی کی ذات سے امید لگانی چاہیے اللہ کہ ہماری ضرور ہو تو ہماری حادتوں کو پورا کرنے والا کون اللہ اللہ, اللہ تعالی. تعالیٰ تو اللہ تعالی ہی ہے بچہ ہر کام کے لیے اپنی ماں کی طرف جاتا ہے اسی طرح ہمیں ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اسے دعا کرنی چاہیے ان شاء اللہ الرحمان توکل کرنے والے اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے والے بن سبحان اللہ،, سبحان اللہ آخری فل جو آپ نے بیان کیا اس کی طرف ہے اسلام ہمیں یہ درد دیتا ہے کہ اونٹ کو باندھو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو باندھنے کے بعد ہاں تو یہ یعنی یہ بھی اصل کنڈیشن ہے اگر کوئی اونٹ کو نہیں باندھتا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالی پر بھروسہ کرتا ہے اس کا بھروسے کا اتنا بڑا درجہ ہے ایسی ولایت کا درجہ ہے تو وہ ایک الگ کیس ہوگا ٹھیک ہے اور عام طور پر ہمیں جو دین میں درس دیا وہ یہی ہے ہم پیسے کا رکھتے ہیں زیادہ پیسے ہو تو کہاں ہوتے ہیں اور زیادہ ہو تو کہاں ہوتے ہیں کبھی پیسے کچھ پیسے جیب میں ہوتے ہیں تو بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں زیادہ ہو تو گھر میں رکھتے ہیں اس سے زیادہ تو امی ابو کو جمع کرتے ہیں امی ابو کے پاس زیادہ جمع ہو جائے تو وہ بینک میں جمع کرا دیں گے تو اسی طرح کا درج ہے تو بہت اہم چیز ہے اس کی اہمیت سمجھ نہیں ہے جی کہتے ہیں جانور پرندے کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے جبکہ ہم تو فریج میں رکھتے ہیں اور چھٹی کے دن زیادہ لے لیتے ہیں تاکہ کل کو دوبارہ نہ لینی پڑے تو جانور سے ہی کرتے ہیں یا ہم جانور جو ہے وہ کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے واقعی ہر جانور بچا کر نہیں رکھتے چونٹی بچا کر رکھتے چونٹی اور چوہ یہ گسیٹ گھسیٹ کر لے جاتے ہیں اور جمع کر لیتے ہیں باقی یعنی جنرل یہی کہا جائے کہ جانور کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تو حدیثوں میں بھی ہے کہ پرندہ بھوکا نکلتا ہے اڑتا ہے نا اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے دیتا ہے مگر یہ انسان ہے کہ اس کی رس ختم نہیں ہوتی یہ جتنا بھی جمع کر رہے نا وہ حدیث پاک میں فرمایا کہ آدمی کو اگر سونے کی دو وادیاں مل جاتی سونے کی دو وادیاں تب بھی وہ تمنہ کرتا کاشت تیسری مل جائے انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی تو انسان جو ہے نا وہ بڑا ہریس واقع ہوا ہے لیکن خیر اس میں مستثنیات ہوتے ہیں انبیاء کرام علیم السلام اس سے مستثنا ہے ہماری طرح حریص نہیں تھے اولیاء کرام ہماری طرح حریص نہیں ہوتے جس طرح ہمارا تو پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے ایک برانچ کھولی تو دوسری برانچ دوسری برانچ تو تیسری برانچ ایک شہر سے دوسرے شہر دوسرے ملک میں کاروبار پھیلا ہوا ہے لیکن تھوڑا ان کمزوری آئی کاروبار میں تو بس بھاگتے پھرتے ہیں وظیفے ڈھونڈتے ہیں جو روزی میں برکت کام ٹوٹ گیا ہے پیسے پھنس گیا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہمارے یہاں عام مطلب روٹین ہے لوگوں کی جی بھرتا نہیں ہے تو مدنی منع اور مدنی منیا بھی ہرس سے بچیں لالچ سے اور ہم کو زیادہ بچنا چاہیے بڑوں کو اللہ تعالی ہمیں قناعت کی دولت نصیب فرمائے کہ جتنا ہے بس اس پر ہم کو شکر و صبر آ جائے اور زیادہ کی ہرس نہ ہو حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مصروف تاجر تھے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں عبادت و ریاضت کا مزید شوق پیدا ہوا تو ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا مشکل ہو گیا تو بغیر کسی تردد کے تجارت کو خیرآباد کہہ کر تجارت ترک کر کے عبادت و ریاضت و علم دین سیکھنے میں مصروف عمل ہو گئے چنا ایک بار حضرت فیض ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نو نے کیا جب شہنشاہ خوشخصال طے کرے حسن و جمال دافے رنج و ملال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بےحص ہوئی اس وقت میں تجارت کیا کرتا تھا ابران میں نے کوشش کی کہ میری تجارت بھی باقی رہے اور میں عبادت بھی کرتا لیکن ایسا نہ ہو سکا اور بال آخر میں تجارت چھوڑ کر عبادت میں مشکل ہو گیا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ابو دردا کی جان ہے اگر مسجد کے دروازے پر میری دکان ہو اور اس سے روزانہ چالیس دینار دینار میں نے سونے کا سکا ہے سونے کے شفیق روزانہ چالیس دینار کما کر رائے خدا میں سزا کا کروں اور میری نمازوں میں بھی خلل واقع نہ ہو تو پھر بھی میں تجارت کرنا پسند نہیں کروں گا اس پر کسی نے ارض کی آپ تجارت کو اس قدر ناپسند کیوں جانتے ہیں فرمایا حساب کی شدت کے خوف کی وجہ سے یعنی حلال مال جتنا بھی ہوگا اس سب پر قیامت روز حساب ہوگا اس خوف کی وجہ سے میں حلال مال بھی تجارت کے ذریعے حاصل کرنا نہیں چاہتا رب العزت کی ان پر رحمت ہو ان کے سب کے ہماری بے حساب مغفرت اور ہماری سے نجات کا سامان تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علی ولی وسلم صلی اللہ تعالی محمد جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں ہمیں جو ہے مال کی ہرس نہیں رکھنا چاہیے جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے اور جیسے کہ آپ نے سنا بھی کہ امیر السنت باپا جانی آپ کو مدنی پھول دے دیتے ہیں کہ پرندہ جاتا ہے پرندہ آپ نے دیکھا بھی کہ اڑتا ہے تو وہ خالی پیڑ جو ہوتا ہے لیکن جب واپسی آتا ہے اپنے آشیانی کی طرف تو خالی پیڑ نہیں ہوتا ہے بعد بچوں میں لالچ ہوتا ہے بعد بچوں میں جو ہے وہ شرط وغیرہ لگاتے ہیں اور بعض بازاروں میں جو لاٹری وغیرہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آپ پانچ روپے دیں ہو سکتا ہے آپ کے سو روپے نکل جائیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ سو پانچ روپئے دیتے ہیں پانچ روپے بھی چلے جاتے ہیں بسوقات یہ ہوتا ہے بڑی لاٹری ہوگی آپ کے ایک ہزار روپے نکلیں گے آپ کے دس ہزار روپے نکلیں گے تو بسوکات جو بچے ہوتے ہیں ان کے پاس جمع ہوتے ہیں پیسے ایک روپے ایک بھی چلا ہے دو روپے بھی چلے, بھی چلے ہیں دس روپے بھی چلے ہیں بس سو روپے بھی چلے ہیں تو یہ اچھی عادت نہیں ہے جو لاٹری وغیرہ آپ کو ہوتی ہے یہ نہیں کھیلا کریں یہ بری بات ہے بری بات ہے بری بات ہے اگر آپ اس سے ابھی بچیں گے تو آگے چل کے کہیں پھر شرطیں لگائی جاتی ہیں پھر جوا کھیلا جاتا ہے ابھی اس عمر سے بچیں کوئی آپ کو لی... لاٹری نظر آ جاتی ہے تو آپ اس طرف اپنی توجہ نہ بڑھائیں کہ ہاں میں لاٹری کھیلتا ہوں یہ لالچ ہے یہ آپ کو لالچ دی جا رہی ہے کہ آپ دس روپے دیں ہو سکتا ہے آپ کے ہزار روپے نکل جائیں پھر بھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کے دس روپے بھی چلے جائیں گے آپ کے سو روپے بھی چلے آئیں گے اور آپ کی جیبیں جو خالی ہو جائیں گے اور یہ آپ کو لت پڑ گئی ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کی جو لاٹری لگ گئی اس نے کہا دیکھو میں نے دس روپے دیے تھے اور میرے پاس ہزار روپے آ گئے تو یہ ہر کسی کی لاٹری نہیں لگتی ہے اور جو آپ کے پیسے وہ ضائع ہو جائیں گے اور یہ اچھی بات نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میری لاٹری لگی تھی اور دیکھو مجھے یہ پیسے مل گئے تو اس سے یہ بھی معلوم کریں ضائع کتنے کی ہیں یہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہوگا تو ہمیں اس کو دیکھ کے متاثر نہیں ہونا بلکہ اس کو سمجھانا ہے بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس صرف یہی دس روپے ہوں اور آپ ضائع کر بیٹھیں تو اس طرف ہم نے نہیں اگلا موضوع بھی لالچ کا ہے لیکن جی آج وہ ہم نہیں کریں گے آئندہ سلسلے میں بتائیں گے بالکل تو پیارے پیارے مدنی منو ہمیں اپنے دل کے اندر لالچ پیدا نہیں کرنی ہے ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں نا دل بڑا رکھے ہیں تو بیمار کا ہوتا ہے نہیں جی آپ کے دل میں دل بڑا بیمار کا یہ تو ہے کہ دل بڑا ہو ہے تو بیماری ہوتی ہے اس سے مراد وہ نہیں محاورہ ہے نا کہ دل بڑا ہے چلا گیا اچھا ہے چلا گیا تو جب بھی اچھا ہے یہ کہ پیسے وغیرہ کی امیر کا دل کیسے بڑا ہے کہ امیر فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا اور روزانہ آپ کے گھر والے آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے دیتے ہوں گے تو جس دن امیر السنت کے بعد پیسے ہوتے ہوتے ہیں نا کل کے بچ گئے تھے یا کسی نے دے دیے تو وہ پیسے آ گئے اب گھر والے دینے لگتے کہ یہ آپ کی جیب خرچی تو آپ منع کر دیتے نہیں آج میرے پاس پیسے ہیں اور بعض بچے کیسے ہوتے ہیں ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے پتہ چل جائے ڈرائنگ روم کے اندر گھر کے اندر ابو کے دوست آئے ہوئے تو جاتے اس لیے کہ ان کو سلام کروں گا تو شاید عید ہی مل جائے گی شاید پیسے مل جائیں گے پھر بولتے ہیں دیا ہی نہیں کچھ بھی تو بھائی آپ اس لیے گئے تھے سلام کرنے آپ اس لیے اپنے شکل دکھائی تھی کہ وہ کچھ دیں گے ابو یہ اچھے نہیں تھے اور جو وہ دوست ابو کے اچھے لگتے ہیں جو آپ کو کچھ دے دیتے ہیں ٹافیاں دے دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں تو اچھی بات کوئی ہے بس یہ بات جنریشن رکھ لیں یہ ہاتھ اچھا ہے یہ ہاتھ اچھا نہیں ہمیں دیتے ہیں بس اوقات ابو منع کرتے ہیں امی منع کرتی ہیں کہ وہ آئے آپ نے لینا نہیں ہے لیکن بھول جاتے ہیں باتیں تو یہ اچھی بات کوئی ہے تو جب تک امی ابو اشارہ نہ کریں کسی سے بھی کوئی چیز نہیں لینی ہے ٹھیک ہے یہ تے ہوا کسی سے کوئی چیز نہیں, نہیں لیں گے انشاءاللہ شاء اللہجل اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا اللہ اللہجل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ تھا فرمائے آئیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاء اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ